تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم بولا بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ محمد قریبا رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس رہا ہے کام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 صد اللہ فرماتے ہیں بلائی حضن کلین یوسار فل کفر وہ لوگ آپ کے لیے باعث غم نہ بنیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان اللہ شع بے شک وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے سورہ عال عمران کی آیت نمبر 176 ہے بہت سے لوگ کفر میں جلدی کرتے تھے اللہ کے نبی کے سمجھانے کے باوجود کفر کی طرف جاتے تھے اور آپ کو ان کے کفر کی وجہ سے شدید غم ہوتا تھا اتنا غم ہوتا تھا کہ بعض اوقات یوں معلوم ہوتا کہ آپ اس غم میں جان ہی دے دیں گے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کچھ پتنگے اور پروانے آگ کی طرف چھلانگیں لگاتے ہیں اور ایک شخص ان کو آگ سے بچانے کے لیے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کے ہٹانے کے باوجود آگ کی طرف بڑھتے ہیں کہ میں بھی تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر روز وقت کی آگ میں چھلانگ لگانے سے بعض رکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی تم آگ کی طرف بڑھتے ہوئے بعض حضرات نے یہاں یہ سوال اٹھایا ہے کہ کافر کے کفر پر فاسق کے فیصق پر اللہ کے نافرمان کی نافرمانی پر غم ہونا دل کا دکھنا یہ تو عبادت ہے یہ تو نیکی ہے یہ تو اطاعت ہے یہ تو مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر غم کرے دل میں کڑے پریشان ہو اور اللہ منا فرما رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں ان لوگوں پر جو کفر میں جلدی کرتے ہیں تو اس سوال کا جواب میری گفتگو سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ پاک نے متلقن غم سے منع نہیں فرمایا بلکہ ایسے غم سے منع فرمایا جو جان لیوا ثابت ہو جو ہلاکت کا سبب بن جائے یعنی غم میں مبالغہ کرنے سے منع فرمایا ہے مطلق غم کرنے سے منع نہیں فرمایا جیسا کہ سورہ فاطر میں فرمایا فلاں فلاں تذہب نفس کا علیم حسرات اور اسی طریقے سے سورہ کہف میں فرمایا فلاں اللہ کباقی ان لم کا لا آسارو بحاد الحدیث ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ غم کی رسے اپنی جان ہی قربان کر دیں گے میرے حبیب آپ اتنا غم نہ کریں کہا ماں انضل علی کل قرآن ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ انتہا سے زیادہ تکلیف اور مشقت میں اپنے آپ کو ڈال لیں جو مانتا ہے مانے جو نہیں مانتا نہ مانے ان کا کفر ان کا فصق وہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکتا اور علماء کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہے اولیاء اللہ اللہ کے اولیاء کو نقصان نہیں دے سکتا جو کفر کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا اللہ, اللہ, اللہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے عذاب عظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان سے کفر کو بدل لیتے ہیں وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس دنیا کی منڈی میں کفر بھی ہے ایمان بھی ہے نیکی بھی ہے بدی بھی ہے اللہ کی رضا بھی ہے اللہ کا غضب بھی ہے اس منڈی میں کوئی شخص کفر کی غلاظت کو چھوڑ کر ایمان کی نورانیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ ایمان کا نورانی راستہ چھوڑ کر کفر کی گندگی کا راستہ اختیار کرتے ہیں رتمنا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا انسانوں کا جنگل ہے یہاں مختلف قسم کے انسان ہیں بڑے بڑے ذہین بڑے بڑے ذکی بڑے بڑے شاطر بڑے بڑے ادیب شاعر اور خطیب اور علوم میں ماہر کوئی ڈاکٹر کوئی سائنسدان کوئی ستاروں پر کمندے ڈالنے والا کوئی زمین کی تہوں کو کھنگالنے والا کوئی پہاڑوں کو چیر کر ان کے سینے سے راز نکالنے والا کوئی انسانی جسم کی ایک ایک رگ اور ایک ایک نس تک پہنچنے والا لیکن کتنے ہی ذہین ایسے ہیں جو ایمان سے محروم ہیں تو اللہ نے اگر ہمیں ایمان کا نور عطا فرما دیا تو ہمیں اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے جو شکر کریں گے اللہ پاک ان کے ایمان میں اور اضافہ فرمائیں گے اور جو شکر کریں گے اللہ پاک ایمان کا نور ان کی نسلوں میں باقی رکھیں گے تو فرمائے کہ جو لوگ کفر کو اختیار کر لیتے ہیں ایمان کے بدلے میں تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا کیا بگڑتا ہے جب کچھ نہ تھا وہ مالک تھا وہ خالق تھا وہ سمیع تھا وہ بصیر تھا وہ علیم تھا وہ خبیر تھا اس کا اقتدار تھا اس کی سلطنت تھی اسی کے پاس قوت تھی اسی کے پاس اختیار تھا وہی متصرف تھا اور جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اس کی ان صفات میں سے کسی صفت میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی اگر سارے کے سارے عابد بن جائیں زاہد بن جائیں ذاکر شاغل بن جائیں صوفی تبلیغی بن جائیں مجاہد بن جائیں مدرس بن جائیں مبلغ بن جائیں تو اللہ کی کبریائی اللہ کی سلطنت اللہ کے جلال اللہ کے جمال اس کی عظمت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا اور اگر سارے کے سارے شرابی بن جائیں ذانی بن جائیں بدکار بن جائیں بے حیا بن جائیں حیوانوں جیسی زندگی گزارنے لگیں تو اللہ کی کبریائی اور سلطنت میں ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوتی یہ تو ہم کہتے ہیں الحمد الحمدللہ اور یہ کہا گیا کہ دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کر لیا کرو اس طریقے سے اللہ کی سے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ معذ اللہ اللہ کو خوشامد چاہیے ہماری یا یہ کہ ہماری تعریف سے اللہ کی عظمت میں کچھ اضافہ ہو جائے گا اس رب کی قسم اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا اس کی تعریف کرنے سے ہمارے مقام میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی تعریف کرنے سے بندے کے دل میں یہ مضمون پختہ ہو جاتا ہے کہ تعریف کا مستحق میں نہیں ہوں تعریف کا مستحق صرف وہ ہے چاہے میں کتنا ہی ہوشیار ہوں اور کتنے ہی زبان دان ہوں اور کیسے ہی میں قلم کار ہوں اور کیسا ہی میں صنعت کار ہوں اور کیسے ہی میں تاجر ہوں لیکن تعریف کا مستحق میں نہیں ہوں تعریف کا مستحق وہ ہے جس نے مجھے بنایا میرے اعضا کو بنایا مجھے آنکھیں عطا کی کان عطا کیے زبان عطا کی دماغ عطا کیا دل عطا کیا حوصلہ عطا کیا اور کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو تعریف کا مستحق وہ ہے تو اصل میں اس کی تعریف کرنے سے اپنی نفی ہوتی ہے اور بندے کے دل میں اس کی محبت بیٹھتی ہے اس لیے اس کی تعریف کرنے کا حکم دیا گیا تو فرمایا کہ یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بلہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بلاح سبن الدین کسرو ان نمان خیر انفسین اور کافر یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کو جو ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے وہ یہ مت سمجھیں کہ ہم نے اگر ان کو دنیا کی فراوانی عطا کی ہے خوشحالی عطا کی ہے رزق کی کثرت عطا کی ہے مادی ترقی عطا کی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے یہ مت سمجھیں یہ مضمون اللہ نے کئی جگہ بیان کیا تاکہ ہمارے جیسے بے ہمارے جیسے پاگل ہمارے جیسے سیدھے سادھے لوگ جو دنیا کی چمک دمک دیکھ کر دھوکا کھا جاتے ہیں اور مادی ترقی کو اللہ کے قرب یا اللہ کی رضا اور کامیابی کی نشانی سمجھتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اللہ باقر یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا کہ ان کی چمک دمک کو دیکھ کر ان کی مادی ترقی کو دیکھ کر مال و دولت کی کثرت کو دیکھ کر ان کی اونچی اونچی بلڈنگیں دیکھ کر کہیں دھوکہ نہ کھا جانا کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے ہم ان کو جو محلہ دے رہے ہیں سورہ من میں بھی اللہ نے فرمایا صبنا ان نماند ہم و بنین فل خیرات بل یشرون کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور بیٹے دے رہے تو ہم ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں پر نہیں بلکہ یہ شعور نہیں رکھتے کہ مال کی کسرت کو اور بیٹوں کو اپنی کامیابی کی دلیل سمجھتے ہیں اسی سے قلم میں اللہ نے فرمایا مہلت دے رہا ہوں میری تجویز بڑی مضبوط ہے اور سورت میں اللہ نے فرمایا بلا تو عجیب کا انما يريد الله ہوں انید اللہ ان نما یرید اللہ فرمایا کہ آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد سے دھوکہ نہ ہو اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں نکل جائیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں تو دنیا کی چمک دمک دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں رزق کے حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ پاک اگر ایمان کے ساتھ رزق کی فراوانی بھی دے دے دین بھی دے دے دنیا بھی دے دے بہت اچھا لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم کافر کے پاس اللہ کے نافرمان کے پاس دنیا کی فراوانی دیکھ کر کہیں دھوکے کا شکار ہو جائے کتنے ہی لوگ ہیں اس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے اس کی بنا پر گمراہ ہو گئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کافروں کے پاس اللہ کے نافرمانوں کے پاس تحاشہ دولت ہے سونے چاندی کے امبار ہیں تو بیوقوف نے سمجھا کہ یہی کامیاب ہیں اور میں جو ایمان والا ہوں میں تو ناکام ہوں اور ہمارا آج کا میڈیا ہمیں یہ بھاور کرانے کی کوشش کرتا ہے ہمارے قلمکار اور ہمارے میڈیا پر چھائے ہوئے لوگ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کامیاب تو امریکہ والے ہیں کامیاب تو فرانس والے ہیں کامیاب تو برطانیہ والے ہیں تم تو ناکام ہو معاذ اللہ یاد رکھیں اگر مسلمان اسلحے کے میدان میں ٹیکنالوجی کے میدان میں سائنس کے میدان میں یا تجارت کے میدان میں پیچھے ہیں تو پیچھے رہنے کی وجہ قرآن نہیں ہے ایمان نہیں ہے دین نہیں ہے نماز نہیں ہے روزہ نہیں ہے حج نہیں ہے زکات نہیں ہے یہ ہماری اپنی بد آمالیاں ہیں کیا دنیا کے سارے کافر خوشحال ہیں دنیا میں ایسے کافر بھی تو ہیں جو بھوکے مرتے ہیں آپ دنیا میں جا کر دیکھیں ایسے کافر ہیں جن کی ساری زندگی نسلیں نسلیں فٹ پاتھوں پر زندگی گزار دیتی ہیں نسل در نسل بچے پیدا بھی فٹ پاتھ پر ہو رہے ہیں جوان بھی فٹ پاتھ پر شادی بھی فٹ پاتھ پر ایسے بے شمار لوگ تو انتہائی تنگی پشی کی فقر کی زندگی گزارتے ہیں تو یہ سوچنا کہ ہر کافر تو خوشحال ہوگا یقیناً اور ہر مومن وہ فقیر اور کنگلا ہوگا اللہ یہ بات غلط ہے اگر حقیقت دیکھی جائے تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو تو بے تحاشا وسائل عطا فرمائے ہیں یعنی پوری دنیا میں اگر مسلمانوں کا آپ جغرافیہ دیکھیں اور ان کے ممالک کا محل بکو دیکھیں ساحلوں کے اعتبار سے دیکھیں زمین کی زرخیزی کے اعتبار سے دیکھیں پہاڑوں کے اعتبار سے دیکھیں اور مادنیات کے اعتبار سے دیکھیں پٹرول سونے چاندی کے اعتبار سے دیکھیں افرادی قوت کے اعتبار سے دیکھیں تو کون سی نعمت ہے جو اللہ پاک نے مسلمانوں کو نہیں عطا کی رب کماتو کزیبان او مسلمانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے کون سی نعمت ہے جو اللہ نے تم کو عطا نہیں کی کیا اس نے سونے کے امبار سونے کے پہاڑ تمہارے ملکوں میں پیدا نہیں کیے کیا اس نے قیمتی قسم کے پہاڑ جن کے اندر مادنیات چھپی ہوئی وہ اس نے تم کو عطا نہیں کی کیا اس نے تمہاری زمینوں میں پٹرول کے دریا نہیں رکھ دیے کیا اس نے تم کو دنیا کے بہترین ساحل اور سمندر عطا نہیں کیے کیا تمہارے ملکوں میں بہترین قسم کے پھول اور اناج اور پھل وہ پیدا نہیں ہوتے کیا تمہارے ممالک میں بہترین قسم کے نایاب قسم کے پرندے اور حیوانات نہیں پائے جاتے ابھی اعلیٰ ربی کماتو کسی بان تو اس پیچھے رہ جانے کی وجہ معذ اللہ ایمان اور قرآن نہیں مسلمانوں کی اپنی بد بدعمالیاں اور اپنے فوائد سے اپنے اللہ کے عطا کردہ وسائل سے فائدہ نہ اٹھانا ڈبلو تو فرمائے کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے لمبی عمر ان کے لیے بہتر ہے زیادہ مال ان کے لیے بہتر ہے ان نما نم لی میں ان کو محلت دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں کچھ اور اضافہ کر لیں یہ جو ان کو لمبی عمر ملی ہوئی ہے یہ محلت ملی ہوئی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا اعتراض ہوتا ہے کہ کیا اللہ چاہتا ہے کہ یہ گناگار بندے اور زیادہ گناگار بن جائیں سیدھا سا جواب یہ ہے اللہ چاہتا نہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کو میں لمبی زندگی دوں گا تو یہ اور گنا ہی کریں گے اللہ جانتا ہے کہ کسرتے مال اور توالتے عمر کا نتیجہ جو نکلے گا وہ گناہوں کی زیادتی کی صورت میں نکلے گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی فرمایا کہ ما من والموت موت ہر کسی کے لیے بہتر ہے موت ہر کسی کے لیے بہتر ہے. ہے تو بڑی تلخ حقیقت موت کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا انسان تو انسان حیوان بھی مرنا نہیں چاہتا میں تو اکثر وہ بتایا کرتا ہوں کہ قربانی کے موقع پر جو دیکھا جہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے تو گائے ذبح کی جاتی ہے تو جب کسی گائے کی ذبح کیے جانے کی بھاری آتی ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے جان لڑا دیتی ہے پورا زور لگا دیتی ہے مرنا نہیں چاہتی تو انسان تو انسان حیوان بھی مرنا نہیں چاہتا لیکن بہرحال موت ایک حقیقت ہے تلخ حقیقت موت سے کوئی بچ کر نہیں رہے گا اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کا انکار کریں ایسے موجود جو نبوت کا انکار وسالت کا انکار قیامت کا انکار مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار ایسے لوگ ہیں لیکن ایسا کوئی نہیں جو موت کا انکار کر سکے کہے کہ موت نہیں آئے گی اس لیے کہ دن رات خود اٹھاتے ہیں تو کیسے موت کا انکار کر سکتے ہیں کہ فرماتے کہ موت ہر کسی کے لیے بہتر ہے, ہے تو تلخ لیکن ہے ہر کسی کے لیے بہتر فرماتے کے نیک کے لیے بھی بہتر ہے اور بد کے لیے بھی بہتر ہے کیسے نیک کے لیے کیوں بہتر ہے کہ اللہ کہتے بما اند اللہ خیر البرار نیکوں کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے اللہ نے نیکوں کے لیے بہت کچھ سامان چھپا رکھا ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان دنیا مومن کے لیے قید خانہ کافر کے لیے جنت تو مومن کے لیے بھی موت بہتر ہے جب کہ وہ نیک ہو کہ اللہ کے پاس اس کے لیے بہت کچھ ہے اور بد کے لیے بھی فاجر کے لیے بھی گناگار کے لیے بھی موت بہتر ہے ہر گناہ کے لیے نہیں کہہ رہے بعض گناگاروں کے لیے موت بہتر ہے کیوں ان نما نم لیلیا دادو اسما اس لیے کہ زندہ رہے گا تو اس کا نامہ اعمال اور کالا ہوگا اور کالا ہوگا اور کالا ہوگا اللہ توبہ کی توفیق دے دے تو الگ بات ہے وگرنہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جتنی بھی زندگی لمبی ہوتی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ نام اعمال سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے تو اس اعتبار سے حضرت ابن مسعود رضی النع فرما رہے ہیں کہ ہر کسی کے لیے موت بہتر ان نمانزداد اسما بلحم عذاب مہین اور ان کے لیے ضلیل کرنے والا عذاب ہے کان اللہ مین علامہ انتم علیہ حتہ یمیز الخبیس امین طیب اللہ ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو چھوڑ دے اسی حالت پر جس پر تم ہو جب تک کہ وہ اللہ خبیس کو طیب سے ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے اللہ تمہیں ملا جلا نہیں رہنے دے گا آپ جانتے ہیں پس منظر تو غزوہ احد ہے جس میں مصیبت پڑی مسلمانوں پر اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مخلص اور منافق یہ الگ الگ ہو گئے پتہ چل گیا کہ کون ہے سچے مومن اور کون ہے زبانی باتیں کرنے والے تو بسہ اوقات جب مصیبت آتی ہے اور تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو انسان کا باطن اور انسان کا اندر ظاہر ہو جاتا ہے بہت سے دوست ایسے ہیں جو دوستی کی باتیں کرنے والے دوستی کے نعرے لگانے والے دوستی کے ڈائیلاگ بولنے والے جان قربان کرنے کی باتیں کرنے والے لیکن جب مصیبت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی دل سے باتیں کر رہا تھا یا ایسے ہی زبانی جمع خرچ تھا بیوقوف بنانے کے لیے جیسے دنیا کے اعتبار سے دوستوں کا پتہ چل جاتا ہے مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو یہ جو مسائب و شدائد آتے ہیں ان میں بھی ایک حکمت ہے وہ یہ کہ ان مسائب کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کون مخلص ہیں اور کون منافق ہیں اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر ایمان والوں کی جو پہلی جماعت تھی اس جماعت کے اندر کھوٹے لوگ بھی ملے رہے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو پہلی جماعت تیار ہو اس کے اندر منافق اور کھوٹے بھی ملے رہے عبداللہ بن اوبئی کو بھی لوگ وہی مقام دیں جو ابو بکر صدیق کہے اللہ نہیں چاہتا تھا تو اللہ نے ایسے مصائب نازل فرمائے اور ایسے امتحانات میں ڈالا کہ مناسب گئے اور ہلنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ الگ نظر آئے یہ منافق ہے اور یہ مخلص پتہ چل گیا اور وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جو میرے آقا حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچ جانے والے صحابہ منافقوں کے جدا ہونے کے بعد بچ جانے والے صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ زبان درازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں کچھ منافق تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خلف راشدین کے بارے میں کہیں اشرہ مبشرہ کے بارے میں کہیں صف اول کے شاگردوں کے بارے میں کہیں نبی کی تیار کردہ جماعت کے بارے میں کہیں ایسا نہیں ہے جو منافق تھے وہ اللہ نے جدا کر دیے وہ الگ کر دیے تو اللہ فرماتے ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ ایمان والوں کو ویسی چھوڑ دے جس حالت پر تم تھے یہاں تک کہ اللہ خبیث کو طیب سے پاک کو ناپاک سے جدا کر دے سورہ محمد میں فرمایا اور یہ مضمون کئی جگہ آیا نبل اخبار ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کون مجاہد اور صبر کرنے والے بتا چکا ہوں کہ اللہ پہلے ہی جانتا تھا کہ کون مجاہد کون ہے مجاور کون ہے صابر کون ہے فنکار اللہ جانتا تھا یہ جو اللہ کہتے ہیں میں نے اسری کیا تاکہ میں جان لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے امتحان میں اسری ڈالا تاکہ تمہیں بتا دوں اے انسانوں تمہارے سامنے ظاہر کر دوں کہ ان میں مخلص کون ہے اور ان میں ریاکار اور دکھاوے والا اور جھوٹا کون ہے آگے سوال ہو سکتا تھا کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اللہ نے اگر امتیاز ہی کرنا تھا تو یہ امتیاز اور یہ الگ الگ کرنا یہ وہی کے ذریعے سے بھی تو ہو سکتا تھا اللہ وہی کے ذریعے سے ہی بتا دیتا فلاں منافق فلاح منافق سارے مسلمانوں کو اطلاع کر دی جاتی سب کے نام بتا دیے جاتے تو اللہ نے فرمایا کہ بما کا اللہ الغیب اور یہ نہیں کر سکتا تھا اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ تمہیں سارے غیب سے مطلع کر دے اللہ ہر بات ہر انسان کو غیب سے نہیں بتاتا ہر بات ہر انسان کو غیب سے نہیں بتاتا یہ الفاظ ذہن میں رکھ لیجیے ہر بات ہر انسان کو غیب سے معلوم نہیں ہو سکتی اور وہ لوگ فنکار ہیں جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر بات ہر معاملہ وہ غیب سے پتہ چل جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا بھائی بار بار آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں یہ استخارہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب کچھ پتا چل جائے گا یعنی استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگو اہلا یہ کام کرنا چاہتا ہوں اگر خیر ہے تو آسان فرما دے شر ہے تو اس کا خیال ختم فرما دے اللہ سے مانگ لے پھر کر لے لیکن بہت سے لوگ استقارے کا مطلب یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمیں اشارہ ہوگا یہ تو بیچارے نہیں سوچتے کہ ہم پر وہی نازل ہوگی لیکن یہ سوچتے ہیں کہ کم از کم ہمیں خواب کے اندر اشارہ ہوگا اور خواب بعض اوقات الٹا سیدھا آ جائے تو پھر اس کا مطلب تلاش کرتے پھرتے پتہ نہیں اس کا مطلب ہی کیا ہوگا یہ لیکن جنہوں نے استخارہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں ابھی میں راستے میں آ رہا تھا میں نے دیکھا استخارہ سینٹر اشتہار لگے ہوئے استخارہ سینٹر تو استخارہ سینٹر جنہوں نے کھولے ہوئے وہ تو بدبخت یوں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں گویا کہ ان پر براہ راست وہی نازل ہوتی ہے اور ان کو اللہ ہر معاملہ ہر خبر غیب سے بتا دیتا ہے جھوٹ بولتے ہیں میرے بھائیو جھوٹ بولتے ہیں پیٹ پرست ہیں ایمان فروش ہیں اور بہت تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں ایمان بیچتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر بات ہر انسان کو اللہ غیب سے نہیں بتاتا بلکہ اللہ کہتے دین کے اعتبار سے عقل کے اعتبار سے میری کتاب کو سامنے رکھ کر میرے اصولوں کو سامنے رکھ کر غور و فکر کرو تو تمہیں بعض چیزوں کو پتہ چل جائے گا جب تم قرآن کو سامنے رکھو گے اپنی عقل کو استعمال کرو گے اور کسی کی زندگی دیکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مخلص ہے یا کہ نہیں تو ہر بات ہر شخص کو غیب سے نہیں بتائی جاتی ہاں اپنے رسولوں کو اللہ پاک غیب کی بعض خبریں بتا دیتا ہے رسولوں کو غیب کی خبریں اللہ بتاتا ہے لیکن سب نہیں بس جو اللہ چاہتا ہے ساری خبریں اللہ رسولوں کو بھی نہیں بتاتا ارے کتنی ہی خبریں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے نہیں پتا قیامت کے بارے میں پوچھا گیا کب آئے گی کون سے سال کیا تاریخ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے نہیں پتا ہار گم ہو گیا سارے صحابہ پریشان حضور بھی پریشان نماز کزا ہو رہی ہے اور ہار اونٹ کے نیچے ہے وہیں پر اور حضور کو نہیں پتا پتا نہیں چلا بے شمار واقعات ہیں معاذ اللہ ان کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے بھائی بعض لوگ ایسی باتوں کو سمجھتے ہیں یہ نبی کی توہین کر رہے ہیں نہیں بھائی غیب کی ساری غب خبریں یہ صرف اللہ کے پاس اللہ جتنا چاہتا ہے جسے چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے بتا دیتا ہے ہر غیب کی خبر اللہ اپنے نبی کو بھی نہیں بتاتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں غیب سے مطلع نہیں کر سکتا تھا بلا اللہ یجتبی من میں رسر ہی میں یشا لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے تو اسے جو چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے سورہ جن میں اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا غیب غیبه احدہ وہ غیب کے جاننے والا ہے وہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا إلا من سوائے اس رسول کے جسے وہ منتخب کر لے جسے چاہے تو اسے غیب کی خبریں وہ بتا دیتا ہے تو عامن ورسولی تم ایمان لے آؤ اللہ پر فَآمِنُوا و بلا و رسولی ایمان لے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وہ ان وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ تب تقو عظیم اور اگر تم ایمان لائے اور تم نے تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے یہ نقطہ قابل لحاظ ہے کہ قرآن کریم میں اکثر ایمان اور تقوا سلاد اور زکوٰۃ جہاد بن نفس اور جہاد بالمال ان کو اکٹھے ذکر کیا گیا ہے آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اکثر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ملیں گی ایمان کا ذکر ہوگا تو تقوی کا بھی ذکر ہوگا اور فلاط کا ذکر ہے تو زکوٰۃ کا ذکر عقیم الفلاطا و عت الزکاتہ اور جہاد بن نفس کا ذکر ہے تو جہاد بالمال کا بھی ذکر ہے جہادو بم والی و انفوس جہاد ام وال انفس بلکہ جہاد بالمال کا ذکر پہلے اور جہاد بالنفس نفس کا ذکر بعد میں ہے اس لیے کہ تیاری تو پہلے ہوگی اور تیاری کے لیے مال خارج خرچ کرنا بھی ضروری اس لیے اللہ نے جہاد بالمال کا ذکر پہلے کیا اور جہاد بالنفس نفس یعنی جہاد بالجان جان جان کے ساتھ کا جہاد کا ذکر بعد میں کیا اور ویسے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے مال خرچ کرنا آ جان خرچ کرنا آسان ہوتا ہے جان دینا آسان لیکن مال دینا بڑا مشکل بڑا مشکل جو کہتے ہیں نا کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے تو ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کا دستور یہ ہے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے کہتے ہیں کہ کنجوس مر رہا تھا مر رہا تھا بخیل اور کسی نے کہا اب تو مر رہے ہو اب تو کچھ خرچ کر دو کہا جان دے رہا ہوں بےکوفا اور کیا چاہتے ہو اب تو جان چھوڑو جان دے رہا ہوں اور کیا چاہتے ہو تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جان دے دیں گے اپنی جسم کو مشقت میں ڈال لیں گے خون دے دیں گے لیکن پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ایسی محبت یہ دو چیزوں کی محبت بدترین بھی ہے شدید ترین بھی ہے بدترین بھی شدید ترین بھی حب مال حب جا مال کی محبت اور بڑا بننے کی محبت میں بڑا کہلواؤں بڑی کرسی بڑا اقتدار میرے نعرے میرے جل سے میرے جلوس آپ دیکھیں ذرا منظر دیکھیں اپنے ملک کا تو یہی کچھ نظر آتا ہے حب مال حب جا اور نام ہے عوام کی خدمت کا عنوان ہے عوام کی خدمت کا ہم اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے صرف عوام کے غم میں عوام کے غم میں دبلے ہو ہو کر ہاتھی بن رہے ہیں صرف عوام کا غم تو کہتا ہر کوئی یہی ہے تمہارا اللہ نے اکثر یہ دو چیزیں اکٹھی ذکر فرمائی حب مال یہ ایمان اور تقوا سلاد اور زکاط جہاد بالنفس نفس اور جہاد بالمال ایمان ہوگا تو تقوا ہوگا اگر واقعی ایمان ہوگا ایمان ایک کامل ایمان کا نور جب چمک اٹھے گا تو تکوا آئے گا تکوا کیا چیز ہے حرام سے بچنا تکوا کیا چیز ہے اللہ کے فرائض کو ادا کرنا تکوا کیا ہے نیکی اور گناہ کے اندر خلش کا دل کے اندر پیدا ہو جانا امتیاز کر لینا یہ تقوا ہے جب ایمان ہوگا تو تکوا ضرور آئے گا اور اسی طریقے سے اللہ کہتے ہیں سلاد ہو تو زکات بھی ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ نمازی ہے مگر زکات نہیں دیتا اور جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں اور ایمان کامل نہیں ہو سکتا تقوے کے بغیر اس لیے اللہ ایمان کے ساتھ تقوے کو ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ان تک من وطد اجر اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے ملا یس سبینا آتا ہوں اللہ فضل ہی ہوا خیر اللہ جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے یہ جو بخل کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے فصل میں یہ مت سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے میں نے پیسہ بچا لیا زکات نہیں دی میں نے پیسہ بچا لیا ایسا چکر دیا ہے ایسا چکر دیا کہ مفتی بھی نہیں سمجھ سکا کہ مجھ پر زکات فرض ہے یا نہیں